الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون چونکہ عنایات کریمہ کا رخ سخن روح سخن جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہودیوں کی ایک عام عادت جو نصارہ میں بھی پائی جاتی ہے اس کو بیان فرمایا اور یہی کچھ حالت جو ہے آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کی بھی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے الرشا فرمایا الم طرين اتو نصیب من الک کتاب حبیب پیارے آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف جنہیں کچھ کتاب دی گئی ہے یود آؤ نہ الا جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف آؤ لکھ کم بین اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے سم طلّہ فریقم منہم بحم و پھر ان میں سے گروہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہی منھ پھیر لیتا ہے بہم اور اللہ تعالی فرمایا وہ ہیں ہی منھ پھیرنے والے یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک تو انہیں یہ دعوت دی گئی کہ تورات میں اور انجیل میں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صاف شریفہ بیان ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ ختم نبود واضح طور پر بیان کیا گیا کریمہ قلع عصلام کی آمد کا آقلیہسلام کے اوصاف شریفہ کو اس میں بالکل بین کر کے مکمل وضاحت کے ساتھ انہیں بیان کیا گیا جس میں کسی طرح کی کوئی شک شبہ والی بات نہیں تھی باوجود اس کے انہوں نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اوپر سے انہوں نے اپنی کتاب میں سے وہ عقل عصد السلام کے اوصاف تک بدلنے شروع کر دی اپنی کتاب میں سے آکل عصل کے اور صاف شریفہ کو نکالنا شروع کر دیا سمجھا گئے نا مسئلہ چونکہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا آکلیہ کا کو فرمائشی بھی ہے اور الخلق کے کافہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا یعنی یہ جو دعوت ہے یہ دعوت قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ہر قوم کے لوگوں کے لیے یہ دعوت فقط میرے علیہ السلام کی عقل صحت اسلام سے پہلے جتنے بھی امبیائی کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کی دعوت اس طرح عام دعوت نہیں تھی کسی علاقے کے لیے کسی قوم کے لیے کسی قبیلے کے لیے اس طرح کر کے ان کی دعوت ہوتی تھی یہ واحد دعوت میرے عقلیہ سات السلام کی ہے کیونکہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو آکال الساط السلام کی دعوت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے سمجھ آ گیا مسئلہ جی اب آگے دیکھیں جی جیسے حضرت سعید مو علیہ سات السلام آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں جی اور حضرت عصی اللہ عیص اللہ نبینہ و علیہ صاحب السلام آپ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں ایک عورت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے وہ کسی اور قبیلے کی ہے وہ حضرت علیہ السلام کے پاس آتی ہے ابھی آپ دعا کرتے ہیں بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں دعا کرتے ہیں مرد زندہ ہو جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اندھے دیکھنے لگ جاتے ہیں نبینے بینا ہو جاتے ہیں آپ میرے لیے بھی دعا کریں حضرت عیصع علیہ اللہ نے ہمایا کہ تیرا کس خاندان سے کس قبیلے سے ہے اس نے بتایا میں تو فلاں قبیلے آپ نے میں نبی بن کے آیا ہوں صرف انہیں کا بنی اسرائیل کا لہذا میں دعا بھی صرف انہیں کے لیے کروں گا اب بتائیں عیسی علیہ سات السلام جو یہ ان کی کتاب میں بات موجود ہے عیسی علیہ سات وسلام جو ہے آپ فرماتے ہیں میری نبوت سے حصہ میری شفا سے حصہ میری دعا سے حصہ صرف اور صرف میرے کلمہ پڑھنے والوں کو ہے یعنی بنی اسرائیل کو ہے ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے حصہ تو ذرا خود بتائیں آج پھر یہ نسرانی ذلیل جو ہیں یہ یہودی جو ہیں ذلیل یہ ہمیں کس بات پر ہمارے مسلمانوں کو دعویٰ دیتے ہیں یہودیت نسرانی اپنانے کی کیونکہ ان کی تو خود عیسائی علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ صرف انہیں اسی قوم تک محدود تھی اور وہ بھی اسی وقت تک محدود تھی وہ وقت ختم میرے اکاس تشریف لائے تو بعد ختم ان کی دعوت بھی ختم دعوت تو پھر وہی وہ چلے گی جو میرے اکا لسلام لائے نہیں سمجھ آیا مسئلہ تو پھر اس طرح کر کے ان کا آج مسلمانوں کو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو آج ہمیں مسلمانوں کو دعویٰ دعوت کہ آپ یہ قبول کر لیں تو یہ وہ خود نسرانی نہیں ہے وہ خود اپنی نبی کی دعوت سے بغاوت کر رہا ہے کیونکہ ان کے نبی کی دعوت ہمارے لیے ہے ہی نہیں باقی بات یہ کہ ہم انہیں دعوت دیں گے دعوت ہم دیں گے کیوں دیں گے اس لیے دعوت دیں گے ہم کہ ہمارے کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ عامہ بھی ہے وہ شاملہ بھی ہے وہ ساری کائنات کے لوگوں کو حاوی ہے ساری کائنات کے لوگوں کی طرف متوجہ ہے کوئی بھی بندہ آخر اسلام کی دعوت سے خالی نہیں ہے انسان تو انسان آپ جنہوں کو دیکھ لیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مرتبہ رات کے وقت جنوں کو دعوت دعوت دینے کے لیے گئے, اللہ اللہ گئے؟ جنوں کو اکلام نے دعوت دی چھ مرتبہ دو مرتبہ مکہ و کرموں میں تھے اکل شام اور چار مرتبہ مدینہ منورہ سے حضور گئے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ اسے کی نماز پڑھائی اکل شام نے فرمایا کہ یہیں ٹھہرنا وہ وہیں ٹھہر گئے نماز کے بعد آکر صاحب السلام تشریف لے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں اور ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں ساتھ بچے تھے اور ایک بار حضرت زبیر ہیں ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ارشا فرماتے ہیں کہ آلیہ شاہ مجھے لے گئے جا کر کے آکال نے گول دائرہ اس طرح کر کے کھینچا کھینچنے کے بعد کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا فرمایا کہ عبداللہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں آنا ادھر ہی ٹھہرنا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں ٹھہر گئے آپ فرماتے آکال السلام چلتے گئے چلتے گئے ابھی تک کچھ بتایا نہیں حضور نے نہیں. صرف دائرہ بنا کے حسار مار کے کوٹ بنا کے اس کے اندر بٹھا دیا کچھ فرمایا نہیں حضور نے یہی ٹھہرنا اتنا فرمایا اور عقل تو شیو لے گئے حضرت عبداللہ رماتے اتنا دور گئے اتنا دور گئے کہ بہت دور تک چلے گئے آکل اسلام تو حضرت عبداللہ ورماتے میں وہی وہ بیٹھا ہوا تھا دائرے میں زور شوری آوازیں آنے لگیں ویسے بحث ہو رہی ہو اس کے بعد جو ہے کہ جی پھر ساری بحث ختم ہو گئی ساری آوازیں خاموش ہو گئیں اتنے میں کریم اکل سعد السلام بیان فرمانے لگے حضور خطاب فرمانے لگے اللہ اکبر آکل سلام بختاب کیسا ہوتا تھا جی ایسا آکل سعد السلام بختاب کے لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ آگے یوں ہیں دبیلے چے خوش ہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں زبان نہیں نہیں جسم میں جان نہیں <تصح> انہوں, انہوں نے کہا جسم میں جان ہی نہیں رہی عقل صحت <صحیح تصح> السلام کے خطاب کے سامنے ایسے زور کے خطیب تھے میرے کریم آکر صلی اللہ علیہ وسلم <تصح> عبداللہ فرماتے وہی وہ کا خطاب شروع ہوا السلام بیان جو نازل ہوئی نا سب سے پہلے قریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارکہ جنوں کو پڑھ کے سنائی نازل ہوئی نازل, ہوئی، نازل, ہوئی، نازل ہوتی آکلام نے پہلے جنوں کو سنائی دوسرے دن آ کے آقل اسلام باقی لوگوں کو سنا رہے ہیں اندازہ لگا اور آقا علیہ السلام نے ارشا فرمایا آقا علیہ پڑھتے تھے نا ربی بیان کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو ارشا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ میں جب گیا وہاں جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی آج ہمارے ہاں بیان فرمائیں آج ہمارے یہاں بیان فرمائے ریما کل سامنے فرمایا کہ پہلے ان کے سرکش بدین لوگ کے کمینی طبیعت کے لوگ جو ہیں فاسق فاجر وہ کھڑے ہو گئے وہ شور ڈالنے لگے کہ ان کی ان کا بیان نہیں سننا ان کی گفتگو نہیں سننی اقلۂِ سامنے شاہ فرمایا کہ پھر ان کے سرکردار جو لوگ تھے جو مجھے لے کر گئے تھے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ مہمان ہے ہمارے اور یہ یقینی بات ہے یہ ہی بھی آخر الزما ہے تم انسان بن کے سنو ان کی بات ماننا نہ مانا تمہاری مرضی ہے کریمہ قلع صحم نے جب میں نے خطاب اپنا بند کیا تو ان میں سے پچپن لاکھ کے قریب جنہوں نے کلمہ پڑا پچوجہ لاکھ ایک ہی رات کے اندر اور ایک ہی صورت سن کے اندازہ لگائیں یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سبحان اللہ اور آکل صحم جب صبح سنا رہے نا سیاح کو یہ سرحمان شریف کبھی اعلیٰ مادبان حضور نے پڑھا تو صحابہ سارے چوپ آکل صاحب نے رات یہی سورت میں نے جنوں کو سنائی ہے میں پڑھتا تھا یسل عمر اسلام ربتان یہ پڑتا زبان سارے جینی کھڑے جاتے کہتے مولا ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہم تیرے شکر کرتے ہیں ہم مانتے ہیں تیری بات کو اکلے سمے میں تمہیں سنا رہا ہوں سارے چپ بیٹھے ہوئے کچھ تو کہو تم بھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ زبان سے بندہ کہے نہیں تو پھر دل میں ضرور کہے مولا تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے یہ بڑی حیران کن بات ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شریفا ہے ایک دیہاتی بندہ آیا اس بیچارے کو کیا پتا وہ آیا اور آکا علیہ صحت السلام کے سامنے آگا کہنے لگا جی سنا ہے آپ کو گیت وغیرہ بھی سناتے ہیں آپ کا رب آپ کو گیت دیتا ہے آپ وہ سناتے ہیں کریما کا علیہ صاحب السلام نے شوقینا کل نے بولا آک علیہ میں نا, نا, نا گیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میرے رب مجھے واحد دیتا ہے وہی قرآن ہوتا ہے وہی میں بھی پڑھتا ہوں وہی میرا رب مجھے عطا فرماتا آکل صاحب کو کہنے لگا کوئی پھر سنائے کوئی نیا سنائے آج اکالیہ صاحب السلام نے ابھی بھی صورت اخلاص نازل ہوئی ہے ابھی ابھی صورت اخلاص نازل ہوئی ہے کہ ماں کالیہ صاحب السلام نے جب پڑھا نا جی اس پہ ایسی بیدانی کیفیت تاری ہوئی اچھل کے کھڑا ہوا کہہ لگا مل الاحو الہنا کتنا سونا الہ ہے ہمارا علاح کتنا سونا الہ ہے یکمل و سیرا تل جزیلا اس نے کہا وہ تھوڑے سے پہ راضی ہو جاتا ہے جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا تا فرماتا ہے یہ کمال کر دیتا ہے ص کریم کرم فرمانے پاتا ہے تو انتہا کر دیتا ہے اس نے یہ بات کی نا حضور اتنے خوش ہوئے سبحان سن کے اس کی یہ تفصیل اللہ واہ واہ واہ کیا بات کی ہے تو نے کیا, کیا اب سن بھی پہلی بار رہا ہے جس بیچارے کو واحی کا نہیں پتا واحی کو گیت کہہ رہا ہے پہلی بار جب اس نے میرے اقل اسلام سے بتایا یار حضور کیسے خطیب تھے سنا اس نے سورہ اخلاص تو ایسی تفسیر بیان کی اس نے کریم اقل اسلام خوشی سے مسکرانے لگے عبد الرحمن بن حضور کی بارگاہ میں حضور اجازت ہو خلاس کی خوش کر دیا کے قریب ہے کچھ دن بعد بچہ دے حضور آقل ہے جا. آئے میرے پاس انہوں نے اگے مجھے بتایا ہے میرے اللہ نے ہزار اونٹनियां جنت کی فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں بالکل جنت کے زیورات پہنا کے سجا دیں عبد الرحمن بن عوف نے قران کی تفسیر کرنے والے کوئی نام میں اونٹ نہیں اندازہ لگائے مدے کے بعد باقی صحابہ کرام لے مردوانہ جب دیکھا نا اس طرح حضرت عبد بن عوف رضی اللہ تعالی آپ اپ اونٹنی دے رہے ہیں وہ بھی سارے گھر گئے قسم خدا کی راوی ہیں اکل سام کا وہ غلام دحات سورہ اخلاص کی تفسیر کرنے والا جیسے باہر نکلتے نا ایک ہزار انگنیا ہزار لے کے وہاں سے سونا نے ہمارا الہ. پیارا ہے ہمارا الہ. بتائیں یار جس بندے کے ذہن میں یہ ہی بیٹھ جائے الہو یوت کہ ویوت کہ ہمارا الہ کتنا سونا ہے کتنا پیارا ہے. کتنا قریم ہے کتنا جناب و لجوں کو پالنے والا ہے ہمارا الہ تو بتائیں یار وہ کبھی ان لفظوں کے بعد کسی اور کے سامنے جھگ سکتا ہے یہی تفسیر جو دیاتی نے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے دو جملے ہی بولے تھے اس نے دو جملے ہیں تین جملے بنتے ہیں اور کتنے تھے اتنا کریم اکلام نے, نے ایسا کلام کیا کہ آکھ کو خوش کر دیا ہے تو تمام کے لیے جنوں کے لیے انسانوں کے لیے سب کے لیے دعوت یہ واحد دعوت میرے اکل اسلام نے دعوت جس, دعوت جس دعوت کو پہنچانے میں جس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں آج ہم سستی برتے بیٹھے لوگوں کو جا کر ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ تم کلمہ میں پڑھ لو شرک کو تر کر دو تم شرک کو چھوڑ دو کفر کو چھوڑ دو کسی کو بھی نہیں کہتے ہم ہمت نہیں ہم ہماری ہمت جو ہے نا وہ ساری کے سارے ہمت وہ کہیں اور صرف ہو رہی ہے جہاں صرف ہونی چاہیے تھی جہاں ہمیں اپنا زور لگانا چاہیے تھا میرے عقل شام کی دعوت کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے ہاں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے ہمارا روح روح سخن جو ہے وہ مشرقین کی طرف نہیں ہے ہمارا روح سخن جو ہے وہ یہودیوں کی طرف نہیں ہے ہمارا زور جو ہے وہ نسلانیوں کی طرف نہیں چلتا ہمارا زور جو ہے وہ غریب کلمہ پڑھنے والے پر چلتا ہے ہے جو کلمہ پڑھتا ہے نا غریب اسی پہ سارا زور ہے ہمارا یہ کلمہ کیوں پڑتا ہے بس اس کو اسلام سے نکال دو اس کو سننے سے نکال دو اس کو جناب مذہب آل سنت سے نکال دو کیوں بھائی تمہارا زور ادھر ہی کیوں لگتا ہے ادھر ہی کیوں زور چلتا ہے تمہارا بدماش ہو تم دین کے ٹھیک تم ہو دین کا قلم جو ہے آج تمہارے پاس آ گیا سبب بنا کے ہونے والا کچھ بھی نہیں یہ صرف ایسے داخلے کے اور خارجے کے رجسٹر اٹھائے پھرتے ہیں فلاں سننے سے نکل گیا تو فلاں نکل گیا فلاں نکل گیا تو فلاں نکل گیا اور بچا کون ہے سارے نکل گئے جن کے پاس سوائے جن کے نام ہے میں سوائے چند جلسوں کے اور دو تین واٹس ایپ گروپوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس ہے کیا کافروں کو جو کھڑے ہو کے بتاؤ تم ہم نے کیا کیا ہے تو کیا بتاؤ گے دو تین گروپ چلاتے ہو فساد پھلاتے ہو مسلمانوں کو علماء سے بدزن کرتے ہو بدگمان کرتے ہو یہی بتاؤ گے بس اور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے نام ہے مال میں ایسے بد تین لوگ ہیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو خدا تمارک مطالعہ نے ہدایت فرمائے خود اپنا بھی بیڑا کار کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی برباد کر رہے ہیں لوگوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں دین کی دعوت سے دور کر رہے ہیں یہ اسلام جو ہے ایک آفاک پیغام لے کر آئے اس کا پیغام کسی خاص قوم تک محدود نہیں ہے اس کا پیغام جو ہے قرآن کا میرے آقا شام کا دعوت کا جو پیغام ہے یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے یہی وجہ ہے رفتبار کو تار نے فرمایا کہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اس قرآن کی طرف آؤ حبیب رحمان کی طرف تو آگے سے کیا کرتے ہیں فریقم ان میں سے گروہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے آگے یہاں تو یہ فرمایا کہ یتول فریقم خاص اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے آگے میں یہ کوئی ایک بار منہ نہیں پھیرا ہمیشہ ان کی طبیعت بن گئی ہے جب بھی دین کی بات کریں گے یہ منہ پھیر جائیں گے جب بھی حق کی بات کریں گے منہ پھیر جائیں گے بتائیں بھائی یہی حشر کیا آج کے کی لوگوں نے دین حق کی دعوت کو دبانے پہ تلے ہوئے ہیں قران کی دعوت کو دبانے پہ تلے ہوں قران کی دعوت بتائیں یار قران کی دعوت سے بڑھ کر کس کی دعوت ہے نہیں جی فلاں کی دعوت کے خلاف ہے فلاں کی دعوت کے خلاف ہے بھائی رب کے قران باقی دعووں کو دیکھا جائے گا قران کے مطابق کون سی دعوت ہے اسے لیا جائے گا نہ کہ تم کو دیکھ کر کو ناپو گے قرآن ان کی دعوت کے مطابق بیٹھتا ہے تو لے لو نہیں تو چھوڑ دو یہ کہاں سے نکالا تم نے سب سے پہلی دعوت رب تبارک کو بتا وہ قرآن ہے جو حبیب کریم علیہ الصلوۃ لے کر آئے ہیں تو پیار اور محترم بھائیو یہودیوں نے منہ پھیرا اس دعوت سے نصاریانوں نے بھی منہ پھیرا اللہ تبارک و تعالی نے اگے وجہ بیان کی کہ سبب کیا پیش آیا آخر کیوں انہوں نے رب کے دین سے منہ پھیرا یہودیوں کو تراث یہ دیکھو نبی آخر الزما کے اوصاف ہیں مو پھیر گئے نصاریانوں کو ان کی انجیل دکھائی یہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ کے اوصاف موجود ہیں وہ منہ پھیر گئے اگر تمہیں جہاد کی آیات دکھائی جاتی ہیں تم منہ پھیر جاتے ہو نبی کی تم کی منہ پھیر جاتے ہو آخر وجہ کیا ہے جس چیز نے تمہیں دھوک میں ڈال رکھا ہے نبی علیہ صاحب السلام کی دعوت کے قریب نہیں آتے یہ آئے مبارکہ نے واضح طور پر بتا دیا یہود و وہ کیوں پھرے تھے دین سے کیوں انہوں نے نہ قرآن کو مانا نہ سلانی انہوں نے نہ انجیل کو مانا یہودی انہوں نے تراد کو نہیں مانا کیوں نہیں مانا رب تبارک و نے آگے سبب بیان کیا اب بتائیں جو جو تجزیہ رب پیش کرے گا محنی محنی مدرب. مدرب. ہے جس چیز کو واضع رب کرے اسے کون جھوٹا کہہ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ذالک بانہم قالو لن تمسن النار الا ایام معدودات اللہ اکبر اللہ تعالی نے وجہ یہ بنی ان ذلیلوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا انہوں نے کہا تھا ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دنوں کے ہم بخشے ہوئے ہیں سارا کیوں؟ کیوں؟ نے کہا کہ ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ اس علیہ نے اپنے سر لے لیے ہیں یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارے سارے گنا جو ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہے کیوں ہم نبیوں کے بیٹے ہیں ہم نبیوں کے بیٹے ہیں ہم پاکوں کی اولاد ہیں ہم بزرگوں کی نسل میں سے ہیں اس لیے ہمیں بھی ہمارا کوئی گنا نقصان نہیں دیتا اس لیے اب ہم دین کو مانیں نہ مانیں اس پر عمل کریں نہ کریں رب تعالی نے انہوں نے سے منہ پھیر لیا وہ کون سا قید شفات ہے تمہارا کون سا قیدہ شفات ہے وہ کون سا قیدا کفارا گھڑا ہے تم نے وہ کون سا قیدہ ابنیت اور جناب شہزادگی صاحبزادگی تم نے گھڑا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو رب کے دین سے بڑا سمجھنے لگ گئے یہی بتایا نا رب نے ان زلیوں کو یہی نظریہ تھا جیسے آج کل کے پیروں کا یہ پیر جو ہے نا آج کل کے یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کے دین سے بھی اونچے ہیں رب کے دین سے بھی اونچے اور اس لیے ہمیں کہتے ہیں جی آپ امتی ہیں ہم تو امتی نہیں ہیں یا آپ کون ہیں پھر ہم سید اس میں کیا مطلب ہے تمہارا بھائی سید امتی نہیں ہوتا حضور کا سید گمتی نہیں ہے حضور کا اکال کا غلام نہیں ہے اکال کے دین کے تابع نہیں ہے آپ یاد تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں دعوت قیمتی ہے یا دائی قیمتی ہے دعوت قیمتی ہے یہی وجہ ہے دعوت حضور کی تھی اسی دعوت پر حضرت امام حسین نے جان دی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا نظریہ فلسفہ آپ کی فکر اور سوچ بتا رہی ہے کہ نبی کی دعوت قیمتی ہے امتی قیمتی نہیں ہے یہی تو وجہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ مساط السلام کی جانے گئی ہیں اسی دین کی دعوت کے لیے کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ رب رفتارے کو اتارنے ارشاد کا نظریہ یہی ہے کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے جہنم ہمیں نہیں سکتی ہمیں چھو نہیں سکتی یا اگر مجبور چلے بھی گئے تو صرف چند دن رہیں گے تھوڑی دیر سات دن کا وہ قول کرتے تھے سات دن ہم رہیں گے یا چالیس دن چلے جائیں گے جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی پھر ہم باہر ہم اور جنت بتائیں بھائی آج یہی عقیدہ نہیں بن گیا ہمارے لوگوں کا جس بندے کو بھی ہاتھ لگائے وہ خواجہ الدین بختیار کاکی بنا ہوا حالانکہ وہ بدر ڈرنے والے تھے اتنی بشارتیں پانے کے باوجود زندگی ساری رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے تھے لیکن آج ہمارا کیا حال ہوا رفت بارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا وغیرہ اللہ اکبر رفت بارک و نے ارشا فرمایا انہیں یہی بات ان کے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال گئی آج یہ دین چھوڑ چکے ہیں دین چھوڑ چکے ہیں جو چیزیں دین تھی انہوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے آج کنے دین اپنا بیٹھے ہیں کنے دین بنائے بیٹھے ہیں نسرانیوں میں پورا دین ایس علیہ السلام کا چھوڑ کے اکیلی کرسمس کھڑی ہے کیا ہے کرسمس ہے اس علیہ السلام کی بات آج ان کے چرچ بھی ویران ہو گئے برباد ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے اور عبادت بھی رب تبارک و تعالیٰ کے صرف سنڈے کو ہفتے میں ایک دن کافی ہے بتائیں بھائی روٹی مجھے رب کی دی ہوئی روز کھائیں عبادت مجھے تو مجھے اس کی ہفتے بعد کی نہیں کیا بدماشی ہے تو یہی حال کچھ ہمارے لوگوں نے کیا ہے نوکری پہ ضرور جائیں اپنے کام ضرور کریں حاضریاں ضرور وقت پہ جا کے لگائیں جب رب تبارک و کی بارگاہ کی بات آئے تو پھر اکیلے عید والے دن آ جائیں یا صرف جمعے والا دن آ جائے وہ آخر میں جب وہ آخری خطبے کے الفاظ چل رہے ہوں گے بھاگتے وہ اوپر آئیں گے ابھی دعا بھی نہیں ہوگی اسلام ایک طرف پھرا ہوگا ایک طرف رہتا ہوگا وہ جا رہے ہوں گے ہے یا نہیں تو بتائیں جو حال ان کا ہے وہی حال ان کا این ہوا یا نہیں ہوا, بھائی ہوا, بھائی ہوا بھائی اچھا وہ بھی کرسمس پہ کھڑے ہیں ان کی اکثریت جو ہے اور یہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ بھی پوری جماعت تقریباً صرف میلاد پہ کھڑے ہیں نبی السلام کی گستاخی ہو جائے اتنے لوگ باہر نہیں آتے آتے ہیں باہر انہیں دکھ بھی نہیں ہوتا تکلیف نہیں ہوتی انہیں اور جیسے کا تو ہر عاشق رسول بن کے باہر آ جاتا ہے آخر یہ کہاں سے نکل آئے جب نبی کی عزت کی بات پہ نہیں نکلے تھے انہیں پتہ تھا جب نبی کی عزت کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے راستے میں یتیم خانہ آئے تیس بندے مارے جائیں نبی کی عزت کے لیے ختم نبود کے نکلے ہیں تو ہو سکتا ہے راستے میں مال روڈ آئے دس ہزار بندے ہی مارا جائے ہو سکتا ہے مسجد وزیر خان کے باہر جم جمع ہوں نبی علیہ السلام کی ناموش کے لیے ختم نبوت کے لیے گولیاں لگ جائیں اور ہم بھونے جائیں وہیں پہ ہو سکتا ہے ہم جا رہے ہوں فیض آباد راستے میں پڑ جائے تو بندے مارے جائیں یہاں تو انہیں پتا ہوتا بھی عورتیں کھڑی ہو کے لڑکیاں نوجوان بے پردہ ہو کے ہم پر جوس پھینک رہی ہوں گی یہاں تو مزے آ رہے ہوتے ہوں گے یہاں سارے گھر سے باہر نکل آتے ہیں نبی کی آمد جشن مناؤ نبی کے دین کی دعوت کی کوئی اہمیت نہیں تمہارے نزدیک مغرم فی دین ماں کان یفتر اللہ حکمر آپ الفاظ دیکھیں کیا فرمایا ربتما کہ انہیں اس بات نے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے ماں کانو یفتر کس چیز نے وہ جو چیزیں خود گھڑتے پھرتے ہیں خود ان کی گھڑی ہوئی چیزیں آج لوگوں کے یہ ذہن بن چکے ہیں مجھے فلاں بزرگ بخشوا لے گا بس میرا پیر بخشوا لے گا بس اب پھر کیا ہے وہ بدعقیدگی کو بدینی دینی کو بدعات کو خرافات کو بدعات خبیصہ کو اس نے اپنا دین سمجھ لیا پوری زندگی اس کی دین کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی پوری زندگی اس کی دین کے لیے کوئی میل نہیں کھاتی نغلب نہ دین کے لیے کام کرے غلبہ دین کے لیے ایک لمحے بھر کے لیے بھی جیتو جو سوچو چھوڑو اسے وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا ہے صرف خرافات کوئی اپنا دین سمجھ بیٹھے رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا میں یہودیوں کو یہی طریقہ ہے نصرانیوں کو یہی طریقہ ہے فی ما میں کہ ان کی افطرا بازیاں جو جو ان کے کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا بتائیں بھائی اتنا بھی بندہ بے وفا ہوتا ہے اپنے رب کے دین کا کہ گھڑی ہوئی باتیں جھوٹ سن کے دین سے غافل ہو جائے کیا حال ہوئے آج ہمارا کبھی سوچتے ہیں ہم بیٹھ کے آخر یہ لوگ دین کے معاملے میں دھوکے میں کیوں مبتلا ہو گئے دین کے مقابلے میں ہی اندھے کیوں ہیں باقی ہر چیز دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں چار ہوتی ہیں لیکن جیسے دین کی بات آئے تو اندھے ہو جاتے ہیں کیوں اندھے کیوں ہوئے پھر مغرم دھوکے میں کیوں مبتلا ہوئے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی ان کی آنکھوں میں اشیاء کی مارفت نہیں رہی اشیاء کو پہچاننے کی ہمت نہیں رہی اس لیے دھوکے میں مبتلا ہو گئے یہی تو وجہ ہے پھر نے کھڑے ہو کہا میں خدا ہوں لوگ مان گئے پورا مصر مان گیا کہ تو خدا ہے بتائیں صرف اس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے جب بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے اکثریت لوگ اسی فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج کہتے ہیں فلانے مولی صاحب تو یہ کہہ یہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں فلانے مولی صاحب تو یہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں نہیں کرتے آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں نہیں کرتے بھائی کیوں نہ کہیں یا تو یہ کہو کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ کے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یار یہ یا یہ رب رب کا قرآن فرما رہا ہے رب کی ہے کی پھر بھی اگر تم دائیں ہو رہے ہو ادھر ادھر ہو رہے ہو راہ حق پہ نہیں آ رہے میرے میں ہمارا کیا قصور ہے بتائیں بے اور کئی لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے آپ کی باتوں میں سختی بہت ہوتی ہے تو یہ ذہن میرے ہے ہر جگہ پر نرمی اور میٹھا یہیں یہیں کرنا یہ نقصان دہ ہوتا ہے روم بات پر بندے نیند گہری ہوتی ہے چار پائی باہر پھینک دے اسے پتا نہیں چلتا تو نیند گہری ہے اس کی سویا ہوا ہے مولنا رومرائے میں اولا ارشاد فرماتے ہیں کہ سانپ آیا اور اس کے منہ میں داخل ہو گیا سانپ آیا اس کے منہ میں بڑھ گیا پورے پورا اندر زور سے مارا اسے وہ کھڑا ہو اس نے کہا یہ پھل کھا اس نے امرود کھلایا کیلے کھلایا جو بھی پھل تھے سارے کھلائے پھر اس نے اسے پانی پلایا ڈنڈے مار مار کے پانی دوڑ اب وہ دوڑنے لگا وہ چیز چیز کے پوچھے بتا پہلے پھل کھلا رہا ہے اب ہوا کیا باتیں اسے ٹھوکر لگی اور گرا ساتھ ہی اسے الٹی آئی کے آئی اسے سارے پھل جو کھائے تھے وہ بھی نکلے پانی بھی نکلا اور جو سانپ تھا اندر وہ بھی باہر نکلا ہے سانپ بھی باہر نکلا نکلا اب اس نے دیکھا سانپ کو منہ سے باہر نکلا اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اس نے کہا بتا یہ واقعہ کیا ہوا میرے ساتھ اندر میرے سانپ کیسے اس نے کہا تو سویا ہوا تھا تیرے اندر سانپ تھا مولانا روم رومرا مولہ فرماتے ہیں اگر وہ بھی یہاں آ کے اس کو جناب یہ کہتا ہے ڈیئر کسٹمر این ڈیئر فلان ڈیر پہلے آ کے کہتا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں بڑے میٹھے انداز میں کہتا میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں تو آپ مہربانی فرمائیں آپ جب سوئے ہوئے تھے بوتھا آپ کا کھلا ہوا تھا اس کے اندر سانپ داخل ہو گیا ہے اے? تو آپ مہربانی کریں ذرا کوئی ہاتھ چھت مارے پیٹ کو تو کھٹکا شٹکا ہوگا تو باہر آ جائے گا تو مرنا روم فرماتے ہیں اس بندے نے سنتے مر جانا تھا اس نے سنتے مر جانا انہوں نے کہا تو آڈیو خیر میں مر گیا بھائی اب بتائیں کسی بندے کو صرف اتنا بتایا جائے جا, یا تیرے کمرے میں سانپ ہے پیار کے ساتھ کوئی بندہ آگے بتائے تو کیا بچے گا اس بچارے کا اے? اے? بندہ کہیں کسی کو سلائے بیڈ بھی ہو اچھا خوبصورت اور ساتھ اس کی اگر بتیاں بھی جلا دے اے سی بھی جلا دے سارا کچھ کر دے جی آپ سو جائیں لیکن رات کو بارہ بجے یہاں سانپ آتا ہے کیا بنے گا اس بے چارے کوئی بندہ کہے گا اس نے اسے سکون دیا ہے ساری رات سوئے گا بندہ نیند نہیں نی آئے گی تو بتائیں جس بندے کو یہی بتا دیا جائے کہ جناب آپ کے پیٹ میں سانپ ہے تو مر جائے گا وہ تو مولانا روم رحم ملا فرماتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے نا میٹھی باتیں کرنے والی نہیں ہوتی ہر جگہ بیٹھی باتیں کرنے والی نہیں ہوتی باتیں کہیں پہ موسل سید السلام والا ڈنڈا بھی اٹھانا پڑتا ہے ان کا سا اٹھانا پڑتا ہے نا حضرت نے آپ نے کہ چار کتابوں پنجما لتھا ڈنڈا چار کتاب پنجماں لتھا انہوں نا کہ وہی ہوا ہے ہے یا نہیں ہاں ڈنڈا مطلب تلوار کا حکم ہے اس اس کے ساتھ کا بڑا فائدہ ہوا ہے میں انہوں نے بڑی بات کی میں آگے چار کتاباں تھا اسی لیے ڈنڈے کو متحر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پاک کرنے والا کیا کہتے ہیں ہاں پاک کرنے والا یہ بڑے بڑے لوگوں کو پاک کر دیتا ہے تو اس لیے جب تک یہ اسلام اس وقت جو ہے نا بارہ اس وقت اسلام کے ہاتھ میں اب ڈنڈا آ نا تو سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی ہاں اللہ تعالی نے ارشا فرمایا جی دیکھیں یہ ان افطرا بازیوں نے گھڑی ہوئی باتوں نے مجھے فلام بخشوا لے گا فلام بخشوا لے گا عقیدۂ شفاعت جو ہے ان کا عقیدۂ شفاعت جو میرے کریمات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ برحق ہے لیکن یہ کوئی بندہ ذہن نہ بنائے جو میں مرضی کرتا رہ میرے لیے حلال ہے سب کچھ میں بخش جاؤں, بخش جاؤں بخش جاؤ بخش جاؤ گا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے ڈرے بھی بندہ گناہ ہو رہے ہیں اسے روز توبہ کرے گناہ ہو رہے روز ہو رہے ہیں روز توبہ کرے کوئی دن توبہ کے بغیر نہ گزارے کوئی دن بھی توبہ کے بغیر نہ گزارے گناہ روز ہو رہے روز توبہ کرتا سمجھا رہا مسئلہ نہیں آ رہا اور پھر یہ دعا بھی کرے یار لا میں تیرے گناہگار بندہ ہوں نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں میں چاہتا ہوں رک جاؤں نہ کروں اب مجھ سے ہو رہا ہے اب تو ہی مجھے ہمت دے توفیق دے میں اس گناہ سے بچ جاؤں یہ دعا کیا کرے روز گناہوں میں پڑ جائے بندہ تو جان ہی چھوڑتی جلدی لیکن ساتھ یہ دعا ضرور کرے روز تو بکت وہ کیا نا؟ ہے نا شاید مولانا روم کے ہے یا کسی اور کا شیر ہے اس وقت یاد نہیں پڑ رہا بازا بازا ہر ہستی بازا کلسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم واپس آ واپس آ جا ہر آنچے ہستی بازا تو جو کچھ بھی ہے نا واپس آ جا گھر ست بار توبہ شکستی بازا میں سو بار بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھے نا بھی پھر بھی آ پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا بارگاہ گاہ ماں بارگاہ ناؤمیدی نے ہماری بارگاہ جو ہے نا یہ ناؤمیدی کی بارگاہ تو ہے ہی نہیں یہ نومیدی والی بار نہیں ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ کرتا رہے رب تبارک کو ارشاں فرما فقی فعض جمع آنا ہوں لم اللہ عرحِ میں بتاؤ پھر کیسا ہوگا جب ہم سب لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس دن جمع ہونے میں شک ہے ہی نہیں اللہ بفی اس دن کے جمع ہونے میں, دن کے ہونے میں اس دن کے بپا ہونے میں قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے وہ فی عدق النس ماں ہر بندے کو اس کا اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا یعنی ہر مزدور کو کا مزدور کو کہتے ہیں ہر مزدور کو اس کی مزدوری دی جائے گی تو ہم لوگ اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا آج ان نے دین کو چھوڑ کر خرافات کو اختراعات کو دین سمجھ لیا ہے، یہودیوں نے نصرانیوں نے نام نہ مسلمانوں نے رفتار کو تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو قیامت مد والے دن پتہ چل جائے گا کہ دین پر عمل کرنا کیا تھا دین کی دعوت کیا تھی اور جس چیز کی دعوت تم دیتے رہتے وہ کیا تھا اللہ و تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا تھا